نمبد اللہ رسول الکریم ایک آدمی نے مطلب کہ بعض یہ خیال ایسا رہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی نیک عمل کرتے ہوئے کہ دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے تو چونس آدمی کو جواب میں لکھا کہ کیا کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا اس کو چٹائی مسجد کی چٹائی دیکھ رہی ہے اس کا خیال تو نہیں آتا جی مسجد کی چٹائی دیکھ رہی ہے آدمی کو میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد کی چٹائی مجھے دیکھ رہی ہے صاحب جواب دے جی ہاں یہ اصل بات ہے نا کہ اس کو نافذار اور مقصد نہیں سمجھ رہا نہ چٹائی مجھے نفع دے سکتی ہے نہ چٹائی مجھے نقصان دے سکتی ہے نہ میری کسی کام میں مسر حقیقی ہے تو یہ بڑی عجیب مثال باقی عقیقی ملمت علماء بشیر نے سم کو خداب نہ دیا صدی کے مجدد اس وجہ سے مجدد عجیب مثال ہے ایک تو فوراً حاضر ہے نماز پڑھنے کے دوران سامنے حاضر ہے مثال نا اس کے بارے میں یہ دھیان قائم ہو کہ چٹائی دیکھ دیکھے نہ دیکھے کیونکہ سٹائی ناپے نظار ہے نظر ضرورت دیتی ہے نہ دیتی اور نہ کسی کام میں موثر ہے بس ایسے ہی ساری مخلوق ہے تبلیغ الزرا جوش میں کہا کرتے ہیں کہ چیونٹی سے لے کر جبریل تک جی؟ اور بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہیں. بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک تو پھر کسی نے روکا کہ یہ بیزبی ہے کہ بیت اللہ اور بیت الخلاء کو ایک تشریح میں آپ لائے ہیں کہ بڑا مزدار ہے کافی ہے بڑا مزدار ہے ہی بڑی سی لگتی ہے لیکن ادب کے خلاف ہے اس طریقے اس کو نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے تھے سے آپ کو بڑا مزہ آ جاتا ہے تقریب میں آؤں گا ایک دفعہ جماعت ہمارے ساتھ چل رہی تھی تو میں نے بیان کیا کہ یہ حضور صرف جب بیان فرماتے تھے جوش میں اپنے رہنا پر آخ مارتے تھے شرا کرماتے تھے تو ہمارے ساتھی کا اس نے بیان کیا اسے بھی اسے ڈھابے آخ مارے اگلی کا اشارہ کہا کہ بناوٹ سی حقیقت نہیں تھی بالکل نہیں ہے اس کی حرکتوں کا اس کی حرکتوں کا لفظ بالکل نہیں آیا بناوٹ سی حقیقت نہیں ہے تو پیچھے حقیقت بھی اس کے ساتھ حرکت ہو حرکت حقیقت کے ساتھ اور پھر لطفاتا ہے حقیقت نہ اور حرکت ہو تو بس جاتا اس کو کیا بات تھی جی؟ ساری مخلوق ہے بات والی بات چٹائی والی تھی جی؟ جی؟ کہ چٹائی کو آدمی نافذار نہیں سمجھتا ہے ایسے ہی ساری مخلوق کیا چیونٹی کیا ہاتھی کیا صدر کیا وزیر نا جی؟ کیا بندوق کیا کلشن کاپ کیا کلشن کاپ کیا ایٹم بم ریٹائرڈ میجر جنرل سے. ایک دفعہ میں رکھنی واسطے بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا لاہور کا مارشلا لگا ہوا تھا یہ جی تبدیلی والے میرے پیچھے آئے کہ ہمارا اجتماع ہو رہا اس میں آپ آئے چلا کہ میں نے کہا کہ کچھ بولیوں کا اجتماع ہوگا کچھ تقریریں مقرری کریں گے تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا ایک ایسے باری سے بدن کے بولی صاحب سے کاٹ لبا زیادہ نہیں تھا کپڑے ہی میلے پہنے ہوئے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی بیان کرتا ان کو دیکھ لیتا کبھی ادھر دیواروں کو کبھی وہ تھا کہتے کہ موری صاحب نے گرجتے ہوئے کہا اگر تمہارے دن میں اللہ تعالیٰ کیجازت الجلال کا یقین پیدا ہو جائے تو تمہیں دشمن کے ٹینک پھدکتے ہیں میں جنرل آدمی ٹینکوں کی جو بات نہیں کہتے میں متوجہ ہوگی حضرت جی بول رہا ہوں تو زیادہ بیان فرما رہے تھے بات میں نے جو کان لگا کر بیان کو سنا جی قلبن والا اور شہید کی ساری شرائط جو پوری ہوئی بس وہی بیان تھا بس زندگی بدل گئی ساری عمر کے لیے قبول ہو گئے لگا کر ایک دفعہ بات کو سنا بودھ کے بدھ کے دن میں بیان کر رہا تھا تو ایسا محسوس ہوا کہ آج جو آدمی بھی متوجہ ہو کر بیٹھ گیا اس کا کام ہو جائے گا صاحب نے ہمارے امام صاحب کا بیٹا بیٹھے ہوئے اٹھا کر کسی کام کے لیے بھیجا پیچھے کر دی. پھر امام صاحب جگہ بندی وہاں پہنچے دوسرے پر خدا تھا بیٹا اس سے باتیں شروع کر دی انہوں نے بچے کو میں نے ڈانٹا پوائنٹ کو سکتا تو میں تو تم آگے چھو میرے دھیان کے دوران ہنستے ہو کا سما دل سے ہو حاضر کان لگائے او شہید شہید کا کیا مانا ہے ڈاکٹر صاحب ایمن کان اور سما تو وہ شہید بیان کو سننے کے دن چڑھتے ہیں پرانے پاکی پاس کل بھی آگاہ کان لگا کر سن رہا اور ذہنی طور پر حاضر بھی ہو اور دل بھی اس کا کچھ بنا ہوا ہو ہاں جی؟, جی؟, جی آدمی ہے یہ مالا مال ہو کر رکھتا ہے سچ بات ہے ہم جو ہے وہ ساری مخلوق کو بے اثر سمجھیں نوال آدمی جب آتا ہے جب حلق کو جاتا ہے تو یہاں فرشتہ مقرر ہے ڈاکٹر جو کہ نہیں؟, نہیں یہاں فرشتہ ہے اس کو دکیلتا ہے نیچے اللہ کمر لیتا ہے کہ جائے گزا کی نالی کی طرف جائے یا ہوا کی ندی کی طرف جائے ہوا کی ندی کی طرف جا کر موت بنے یا ندی کی طرف, طرف جا کر صحت بنے میں دفتر میں گیا اپنے وہاں ایک سٹ پڑی ہوئی تھی پروفیسر آف میڈیسن کی خدا کے لیے تم کب آؤ گے جلدی آؤ میرا بیٹا جو ہے وہ موت و کی کشمکش میں اس طرح سے کوئی دکھر بات کرنے کا میڈیسن پروفیسر صاحب کا بیٹا تھا اور مجھے زمین پر چل رہا تھا کچھ چیز اٹھائی اس نے منہ ہاتھ میں. میں اٹھائی اور منہ میں ڈالی اور نگلتے ہوئے بجائے گزا کی نالی کی ہوا کی نالی میں چلی گئی نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور بہت ہی کش بکش میں بچہ تڑپ رہا تو جب سارے بات فیل ہو گئے تو میرے پاس آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی دم درود اگر کوئی چیز اثر کرنے والی ہے تو آج اس کو فراہ کر لیں گے لیٹر اسٹائک دم درود جی لیٹس ٹرائی لیٹرائک سی ویدر اٹ از افیکٹو وہ کا پھر فیفڑا ختم ہو گیا پھر دماغی لحاظ سے وہ تھا. بیکار تھا پھر کچھ بڑا ہوا پھر اس کے بعد موت ہو گیا کب اللہ تعالیٰ کہ چلے جایا ہوئے کہ لاؤ اپنی میڈیسن کو اور کرو مسئلے کو حل کیسے کرو گے ہمارے ہے دا بیسٹ وے آف انویسٹمنٹ از انویسٹمنٹ آن یور چلڈرن انویسٹمنٹ کا اچھا طریقہ اپنے اولاد پر انویسٹمنٹ کرنا ان کو پڑھاؤ لکھاؤ سکھاؤ کسی مارے بڑھاتے کا سہارا بنیں گی میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑھاتے کا سہارا بھی اللہ ہی ہے کیا پتہ ہے یہ بچے پہلے ہم پہلے ہیں کیا پتہ ہے فرمدار ہیں فرموار نہیں ہیں کیا پتا ہمارا سہارا ہے نہیں ہمارا سارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات زلزلہ ہی ہے میرے پاس جو ہے نشمن مکرتے ہے تو وہ جس مادی کے جو اللہ الگ سے مقرر ہے اور سواب حاصل کرنے کی جس اس پر ہمیں مل رہا ہے اور کیا پتہ ہمارا سارا ہے یہ نہیں ایک بادشاہ کو کہا کہ آپ کے قیدیوں میں قیدی یہ بہت زبردست قرآن پڑھتا ہے اور اگر آپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھوائیں تو یہ بہت باہر ہوگا انہیں معلوم کیا آپ قیدی کے پاس بھیجا قیدی نے پڑھنا شروع کیا تو ایک دن جو وہ آیا ہے شاید پر قل ممالک الملک تو منتشاو, منتشاو, ملتشاو, تل ملک منت شاہ رویہ جگہ پر اور رویا رویا کچھ کیشی بن گئی سنم بجی رمانہ ہچکی بند گئی کسے کہتے ہیں ہچکی بند گئی جی پچھتے ہوئے محاورے ہیں اور کسی بال کو بیان کرنے کے لیے تو اس کے الفاظ دیتے ہیں اس کو آدمی کو نہ ہوتا ہے اب دور خورکت ہچکی بن گئی گئے شروع ہوئے جڑا جڑا و دمرا غم ون نہ غبار ہچکی بند گئی اور نہ پڑھا سکا تو بچہ یہ بہت غمگین اداس ہوا اور گھر پر آیا بڑا اداس تھا اپنی ماں سے کہا کہ آج میرے ساتھ بہت روئے ہیں اور میں اس وجہ سے میں غمگین ہوں سب نے کہا آپ اپنے ساتھ پوچھ رہے ہو کیوں روئے کیا بات ہے تو دوسرے دن بچا گیا اس سے کہا جی آپ کا روئے تھے آپ کیوں روئے تھے آپ تھے بچی کیا آپ اے بچا پیچھے پڑ گیا اس نے کہا آپ مجھے بتائے کا اس طرح ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ میں یہاں تو کہتی ہوں لیکن پھر حقیقت میں فلاح مملکت کا بادشاہ تھا اور میرے سامنے کوئی آدمی بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ اُل اللہ مالک تو کیا ہے کہ اللہ ہے جو ہے مالک ملک کا کا منتشاہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے ملک اس کو ملک کا بھی اور چاہتا ہے جس سے لیتا ہے ملک اس سے تو منتشاہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے اس کو عزت حسن منتشاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس کو ذلت میرے گل خیر تیرے آسمی خیر ہے اس بار کو میں نے سنا تھا میں نے کہا یہ اتنی بڑی میرے ملکات اور یہ مجھ سے کوئی لے لے گا کیا کہہ رہا ہے مودی صاحب کیا کہہ رہا ہے لیتا ہے جس سے لے لے گا جملہ فیور کہہ نا علیہ سے ملک مصرا حاضر نہ کیا ہے ملک مصر میرا نہیں اور یہ لے ہے یہ دریاج اس کے نیچے بہ میرا نہیں یہ اس کے بعد اس کس چیز کی ضرورت ہے اور کو جو میرا اس کو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے کیسے نہیں اس بات کو میں نے کہا اور میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا اس شکاری لباس میں بھٹکا اور بھٹکنے کے بعد منتقط میں میں آیا اور یہاں میں گرفتار ہوا اور گرفتار ہو کر مجھے جیل میں ڈالا گیا کچھ جاسوس ہے کیا ہے کیا نہیں ہے میں پڑھا ہوں روز بک جیل سے نکالا گیا آپ بتائیں جی اتنی فانی چیز اتنی گھٹیا چیز اتنی بے حقیقت اتنی بیاست نفے کی بات ہے نا رفسان کی مارک نیزر کی مارکیٹ ضلع کی مار انسان ہے اتنا بیوقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ دور کو چھوڑ کر اس سے منہ مو موڑ کر اس کے احکامات کو توڑ کر یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر متوجہ ہوتا ہے ساری دنیا کی طرف تو بڑی بے وقوفی ہے کہ نہیں بہت بڑی بےکوفی اس لیے سب سے بڑی فضیلت تو باطل مناسب کرنے کی ہے وہ تو, تو توکل ہے یہ وہ ہے ڈاکٹر بخیار صاحب آپ لوگ متوجہ جی ہونا ہم اخلاق کو تصور میں بیان کرتے رہتے ہیں اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا ہاں جی عقائد کی بات نہیں پہلو کو کم جان کرتے ہیں تو ہی توفکل جو ہے یہ عقائد کے رخ کی بات نہیں ہمارے اور صرف نفاق جو ہے یہ عقائد کے رخ کے باطنی نہیں ہیں اس کا حوالہ کتابوں سے نکالو کہ ہمارے باطنہ میں صرف اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلہ نہیں ہے بلکہ عقائد وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو عقائد سیاح اور عقائد سیاح یہ تو پاتے نہیں ہونی چاہیے جب تک مکناسیز کی سوئی شمال پا کر اپنے آپ کو اس پر درست نہیں کرتی, کرتی ہے اس وقت تک وہ ڈواں ڈول ہوتی ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے وہ لرز رہی ہوتی ہے وہ بھٹک رہی ہوتی ہے اور جب پا لیتی ہے شمال کو تو پھر قرار پکڑ لیتی ہے جال جب لنگر لگا انداز ہو جاتا ہے لنگر ڈال لیتا ہے تو پھر موجے تھپیڑے اور طے زمائیں اس کو اس کو رخ کو نہیں موڑ سکتی ہے ناصر صاحب آئے کہ اس سے پوچھے بننا کہ جہاز جب طوفان میں آپ کا جہاز گرتا ہے تو اس بار پھر لنگر ڈالتے ہیں کہ اس کو ابا کے اس پر چھوڑتے ہیں پیڑوں طوفانوں کے رحم کرم پر چھوڑتے ہیں کافی موٹر سات بھی لمبا ساد بھی کبھی میزرس میں آتا ہے آپ لوگوں کو میجرس میں کم ہی آیا ایسے آتا ہے ملنے کے لیے اوبیری جہاز کا وہ ہے اس کے ملازمین میں سے اسے کبھی پوچھے یا تیز طوفان اور تیز زباہیں ہوں پھر جہاز کو لنگر ڈالنا مفید ہوتا ہے یا اس کے رحم مکرم پر چھوڑ دینا کہ کہہ کے پہاڑ کے برابر اور میری جہاز کو اسے اٹھا کر دس دس بج پھینکتی ہے اس میں خدا نہ خاصہ کر کسی پہاڑی پر جا گرا اندر بھی پہاڑ ہے نا سمندر کے اندر بھی کسی پہاڑ پر جا لگا تو بس پر <سنح> یہ باقی آپ کو سنا ہے نا بہرات یدا لم یا کروسک ڈاکٹر صاحب او کز الماترا تو بتو تو بتو ایک ٹائپ او او اور دوسری طے پر او کزلمات باہر کہ او اندھیرا اور اندھیرا ہو تو بتو جب جب شاہو اور سمندر گاؤں طوفان جس کی ایک موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو ایک موجود پر دوسری موج اٹھ رہی ہو گہرے بادلات اندھیرے کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں ایسے اندھیرے نکالے ہاتھ کو آخر لم یکد کرا تو اپنے ہاتھ کو نہ دیکھ سکے تو یہ ایک بہریک جہاد کا عیسائی کپتان کا ترجمہ پڑھ رہا وہ کافی تجربے بھی تھا تیس چالیس سال جیسا تجربہ سمندری جب اس کو پڑھا تو اس نے کہا لکھنے والا اپنی لینڈ کا بندہ نظر آتا ہے ہاں جی کتاب کو لکھنے والا بندہ بھی اپنی لینڈ کا نظر آتا ہے اس نے بھی تیس چالیس سال سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں جن تجربات سے میں گزرا ہوں اس تو گزرے ہوئے بحر موجن دھوکی موجن ساری ظلم کشی کر رہا ہے تو ہوا کہ آپ کا بندہ تو کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور ملاقات ہونی چاہیے اس سے بات بات کی تو لوگوں نے کہا کہ جس آدمی کی کتاب اس سے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا گا سوالی نہیں سبروں سے ضرور کیا, کیا؟ سوال ہی پیدا کرتا ہے اس بال کو لکھتے ہوئے وہ آپ کو آدمی لکھ ہی نہیں سکتا اس کا فری صلاح سمندری تجربہ نہ ہونے کا بالکل ہی نہیں ہے اس کا تو پھر کیسے لکھا ہے انہوں نے کہا یہ وہ اس کی ذاتی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ منظم من اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نازل شدہ کتاب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اس نے کہا پھر یہ ایسے ہو سکتا ہے نہ سفر کیا وہ آدمی لکھ رہا اس بات نہیں اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہے اس طرح مسلمان ہوئے ہیں یہ باقاعدہ رپورٹ کیس ہے لیکن اب مجھے وہ تفصیلات یاد نہیں ہیں اس کا تاریخ اور سالہ کتاب اور اخبار, اور اخبار اور آدمی کا نام بھی آپ میں سے کسی کا وہ رابطہ ان کے ساتھ نہیں آتا ہے رابطہ ڈاکٹر طیب صاحب یہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کا جو پروفیسر اور ہیڈ ہے پیتھالوجی کا اس کو یاد ہے یہ دوسرا اس دلچسپ واقعہ میں سنایا کرتا ہوں کون سا ہے فرانس والے جی فرانس والے فرانس والے کیسے پاکستان صاحب موسیقار بیان کرو اس کا ایک گوئیوں کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا تھا موسیقاروں کا طائفہ کہتے ہیں وہاں کچھ دینی لوگ تھے انہوں نے پتا ڈاکٹر صاحب صاحب سے اسلامی سینٹر چلایا ہے فرانس کا پچاس ساٹھ سال چلایا وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے مسلمان کیا ہے فرانسیسی مغربی نے ترجمہ کیا ہے بہت بابرکت شخصیت گزرے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہ موسیقاروں سے ملنے کے لیے گیا تو ہم نے کہا جی ہم نے کیسٹ پر کلام سنا کہتے ہیں کہ بڑا مزہ تھا اس میں تو کہتے ہمارا بڑا دل خوش ہوا ہم نے کہا کہ ہم اس کیسٹ کو لے جاتے ہیں ہم اس کے ساتھ دھن بجائیں گے تو پھر دوبارہ مطلب اس کو پھر ٹیپ کریں گے تو بہت ہی عجیب و غریب ہوگا جب دھن بج جائیں گے اس کے ساتھ کہتے ہم لے کر آئے تو دھند بجائے لیکن ہمارے کسی موسیقی کے دھن میں وہ نہیں آیا تو بارہ موسیقی کے دھن تو انٹرنیشنل ہے نا جو انسان کے بدن کے قلب کی ردر ردم ہے وہ سارے انسانوں میں ہے زیادہ وہ بارہ جو راگ ہیں بنیادی وہ ساری موسیقیوں میں ہیں کون کون سے بارہ راگ ان کے سر تھا نی? میرے بھیا کیا پیسے خانخواہ لگ رہی گاندھی تو موسیقی سر سے بیروی ہے ٹھامری ہے, ہے، ملار ہے بلاول ہے اور ایک اس کا چھٹا مجھے آتا تھا چھ مجھے آتے ہیں بارہ تبھی وہ سب کھا دیا جی صاحب جی یہ اچھا وہ سب پوچھے وہ سب پوچھے خبر سے پوچھے خود موسیقار ہے نا چھبڑی کو بجاتے ہیں تو جوش و خروش تاری ہوتا ہے بیروی کو بجاتے ہیں تو سوز و گزار تاری ہوتا ہے اور ملار کو بجاتے ہیں تو بادشاہی ہوا ہے تو بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے جیبوں کو بجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر استاد کامل ہو پانی ہوا اس میں تو آگ لگ سکتی ہے وکیل صاحب رہیے گیا سنگر تو ایڈریس کہے نہ کی؟ کہے یا اللہ ڈیڑھ تکڑا وکیل ہو جانا کہیے نا شیخ خان اصوب اصولوں خیر جی اور موسیقار کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن کسی دن میں نہ بچ سکا ہم نے کہا کلام کیسا ہے کہ یہ اس کی ہے ترنم اس میں ہے حلاوت مٹھاس اس میں ہے ترنم ہے کشش ہے اور بچتا نہیں ہے کا جذبہ ہوا کہ ہم مطلب اس کے لکھنے والے کو پھر ملے تاکہ اس سے پوچھیں پروانے بتایا کہ یہ کس کس پر ہے تو پوچھتا ہے نے کہا یہ کلام آدمی کا کلام نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے ان نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے ان نے کہا واقعی اللہ کا کلام ہے ہمارا دل نے مانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس نے ہماری موسیقی کو عزد کر دیا ہے ایسا موجود ہے جسے موسیقی کو عزت کر دیا کہیں پر آپ نے قبول کیا میرے با, میرے بھائی میں گناہ کی چھٹی لینے کے لیے زیادہ تر جلال کا انکار نہ کر آخرت کا انکار نہ کر نہیں؟ سب چیزوں کا انکار کر لیتا ہے کر لے جی لیکن مور کا تو انکار نہیں کر سکتا ہے جس کے بعد نے ہڈیوں کا پنجر لگ جانا ہے ہڈیوں میں بھی برادہ ہو جانا ہے اور خاک مٹیوں پر سرچ بھی نہیں رہنا ہے بال لکھا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سرا گئے زندگی, زندگی اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرا اپنا فائدہ ہے میرا کچھ فائدہ نہیں من کسے کہتے ہیں جی یہ بتا ہے یہ بزرگ یہ, یہ؟ بات بتائی من کیسے کہتے ہیں من دل کو کہتے ہیں یا تن بدن من دل تن من کی بازی لگانا یہ جو محاورہ ہے آج ابھی پڑھتے ہیں پتا نہیں تن من کی بازی لگانا کیسے کہتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی خراغ چوپا فراج چوپا اگر میرا نہیں بنتا نہ بند اپنا تو بند میرا اگر نہیں بنتا تو مجھے تو, کس بنتا تو کس ضرورت ہی نہیں اپنا تو بند اس بار کا تجھے فائدہ ہوگا اگر میرا نہیں بنتا نہ بند اپنا تو بند یا